الحمد للہ ہلوی المغفرة والتقوى سبحان وسلا تو والسلام على عباده ہلوی نصطفہ صلى سيد الانبياء وعلى اله واصحابه والله على اله الذين وعدهم بالhusna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 شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين انمبا ہو ملاکت ہویا منو اسپلو آل موتو سلا ملکیا سیارلکیا سی آم اساندو سلا ملکیا شی یا نور اللہ. شام السلام علیکم ورحمۃ اللہ اڈا ویجیاں والا مولانا کاری محمد الطاف حسین صاحب ددابت تھے حاضری دشرف ملے اللہ ہو جان و عافیت و عافات شاد نتا فرمان محفل کے اندر جس موجود ات اللہ پاک دی مدد نال گفتگو کرمان ہے تازی شعائر کا حکم اور حکمت دوسرا عنوان اس کا ہنج رکھ لو حجے بیت اللہ اور صداقت مذہب سبحان اللہ مذہب آہل سنت کے مسائل بچوں ایک امتیازی مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام اور, اکرام اور انہ دے تبرکات کی تعظیم کر دے امبیالام اولیاء اکرام اور انہوں دے تبرکات دی تعظیم کر دینے ہیں انہوں عزت دی نگاہ ویکھتے دینے اور عرف دے اندر تعظیم دے جتنے یعنی عرف اسلام دظیم دتنے ترک سورت شکل مرج ہیں وہ اللہ تبارک ہوا تعالی انبیاء اور اولیاء دی نسبت چیزاں اور تبرکات وہ سورتاں وہ ترک وہ شکل انہوں کے مطابق کو تعظیم کر ہیں اور تعظیم تازیم دیا ساریا سورتیں شکل ترک جہے ہیں انہوں اختیار کر ہیں یہ ہوسان کردیا تو ان چاکھو کہ اللہ تعالی دے پاک دی نسبت والی چیزوں دی عزت مختلف طریقے نال حدرات حضرات ہیں یہ ان کی پہچان ہوں یہ جڑی پہچان ہے نا اسبوت بتھیرے دلائل نے دلیل کے ایک دلیل جہا جی نا وہ خود حج کب ہے اج دام اور مناسک اور عبادات آمال افال غور کیتا جائے نا؟ تو ایک ایک مذہب اہل سنت دی حکانیت اور صداقت دی بولتی دلیل کسے دا مکہ مدینہ شریف تصرف قائم ہو جانا اور گالے لیکن مکے مدینے تو کسی مذہب دا ثابت ہونا ہو اللہ و تبارک و تعالی نے حج شریف نے امال افعال مناسک اتوں دیا عبادت کوئی فرد کی کوئی واجب کی کوئی سنت کی کوئی مستحب کی وڈا کم زیارت بیت اللہ ہے اللہ پاک دے گھر دی زیارت اس کا طواف ہے توجہ ذرا اس کا طواف ہے مبارک ہجر اسمد کا مس چومنا وہ سجدہ کرنا مقام ابراہیم نفل پڑھنے صفا پڑنے دوڑنا مروا وڑنا کنکر مارنے منا قربانی کرنی کسے جگہ تے آ دو اکٹھیاں اکٹھیا کرختلف آکام نے اینا توجہ ذرا اور یہ مختلف آکام اعمال افال جہے نے مختلف تھاوا تا ہوں ان سار غور فرماؤ عبادت اللہ دی کی آکام افال آمال مناسب سب آقام آف آقام آف عشق عشق عشق عشق عشق عبادت کی, کی دیئے؟ اللہ تعالی دی عبادت عبادت اس دی لیکن اس عبادت دے نال نال تعظیم تبرکات دی اور وہ تعظیم تبرکات کی اللہ دی عبادت کے طور اللہ مقدس چیزوں تو نسبت والی چیزوں تو تبرکات تو بندہ برکت حاصل کردہ اور مقدس دی تعظیم تازیم کردہ اللہ دی عبادت کرنا عبادت ذرا سمجھنا عبادت تعظیم دی اعلی ترین سورت تعظیم کلی مشق بال افراد کے اطلاق دا اخواہ بعد پضافے عبادت دا آلہ ترین قوی ترین فرد تعظیم وہ جائز نہیں سوائے اللہ تے. مگر دے دوسرے اف... انواع افراد جڑے ہیں دا وا... دا اذن آ گیا ہے. اللہ تعالی دی طرفوں اپنے مقدس بندیا خاطر کرو تازیم تعظیم بندیاں بندیا عبادت اللہ ہوں یہ دعوی کہ بھئی حج بیت اللہ تو او دے افعال اعمال احکام تو مذہب حق اہل سنت کی صداقت اور حقانیت جو ثابت ہوتی ہے تو کابت ہوگی انہیں اعمال افال تے غور فرماؤ گے نا دا حکم اور دا حکمت دو چیزاں مد نظر رکھو گے حکم اور حکمت تے حکمت بچوں. حکم تکمت دے کے مذہب اہل سنت دی حکانیت سامنے اکبر یا رسول اللہ، حق یار سولہ ہک چار یار باپ خزانے نظر حضور خواجہ محمد شفیع چشتی صحیح شیر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صحیح نعرہ تحقیق نعرہ ہے نعرہ تحقیق جڑا نا یہ ہے ساری شریعت اور نار حیدری ہے نعرہ تحقیق سمجھ نہیں آئی نعرہ تحقیق حق چار یا آخنا یہ ساری شریت اور مولا علی دے نام پاک دا ورد یہ ساری تریقت نا تحقیق یہ سا شوق اے اور نہ حیدری یہ سا شوق ہے آلے تصوف جڑے نے اور مولا علی کے ورد پاک نو اپنے واسطے باعث برکت سمجھتے ہیں اس نعرہ مبارک تو اراض نہیں کرنا چاہیے لیکن نعرہ تحقیق چھوڑنا نہیں چاہیے وہ ہماری پہچان ہے یہ سڈ دل شان ہے تو عزیزم غور فرماؤ افال اور آمال حج میں حج کے حکم اور حکمت پہچانو توجہ نہیں فرمائی نہیں حج مخصوص مقامات کی زیارت کا نام ہے لیکن وہ زیارت ذکر دال ہے ذکر تو خالی نہیں لیکن جز و اعظم وہ زیارت ہے ولی اللہ ہے عالا کہ وہ اللہ کا گھر ہے اس کی زیارت کرنی ہے جی ہر تھی خود سمجھدار ہو اللہ تعالی دے گھر مسجد عام نے سب اللہ دے گھر ہی آخی دیکھا تشدد الرحال اللہ سلاست مساجد حدیث شریف جا گیا سفر صرف تین مسجد والو مستثنا مین ہو مفرغ ہے مستسنا جنس چھ کڈنا لہذا شاہر بن حوشم دی حسن روایت دے مطابق اے ہے یہ ہے الفاظ لا تشد الرحال الى مسجد من الا الى الى ثلاثت مساجد الا الا سلا مسجد مسجد کسے مسجد السفر نہ کرو کرو تے تو کہد کرو ان تین مسجدوں وال ایک مسجد حرام ایک مسجد نبوی ایک مسجد بیت ال مقدس تین مسجدوں وال سفر کرو سفر کرنا کرو بلکہ مسے حرامل سفر فرض زندگی میں ایک بار مسے وال ول کئی آشکا نزدیک فرض رسوم اولابا زواہر کے نزدیک سنت قریب با ہے مسجد بیت المقدس مقدس سنت قولی نبی پاک دی سنت ہن تر مسجد سفر کرو تو مطلب یہ بھئی باقی والے نہیں کہ سفر تھڈو حرام ہے کیوں اگر حرام ہوں تو نبی پاک مسجد ابا دی زیادہ تل نہ جانے لیکن ایک گل رکھی گئی نکمت حکمت حکمت حکم حکمت حکمت حکم حکم حکم حکم کی رکھی گئی کوئی بھی گھر ہے بن مرد مومن دی نیت بننا چ رکھو اللہ کا گھر مومن کی نیت نال جدو نیت کر کے اللہ واسطے جدا کرد کسی تھانس کی بن جا اللہ کا گھر باہے وہ کچھ بنے دے باہ ٹھیک ہے ہر ساریا مسجد اس حوالے اللہ کا گھر, حوال گھر نے لیکن بڑے کس نال؟ نیت نال. تے نیتا مختلف نے کوئی مائی کا نہیں کہہ سکتا میری نیت میرے علی دی برابر ہونی جن دل ساف ہوں دے دے. انیا نیت آلہ ہوں دیال. جنیا نیت آلہ ہوں امل آلہ ہند ملونی یاد دا مطلب سونے نبی نے فرمایا تصا سونے دے پہاڑ خرچ کرو رب داہ میرے صحابی جو مٹھ برابر نہیں پہنچ سکتے کیوں نہیں پہنچ سکتے ادھر سونے دے پہاڑ ادھر جو لکھ مسجدہ بنا لے ہو پر جیڑی مسجد کی نیح رکھدہ مستفا کریم دی نیت ہونی مسجد نبوی جو فضیلت رکھ دی نو نہیں حاصل کیوں کہ رکھن نی رکھن والا ہتھ نیت کرن کرا دل دون بے مثال وہ ید اللہ ہے اے عرش اللہ ہے کون اتے مقابلہ کرے سبحان اللہ ادھر مسجد حرام شریف باب آدم علیہ سلام کی تعمیر سونے ابراہیم دی پھر تیرہ سال پاک محمد کریم نے خدمت فرمائی یہ سارے نبیان دے ہاتھ مبارک اوے شامل ہوئے سب نبی اوے گئے نبیا دیا نیتوں دیا برکت اتے مل اللہ دا گھر سارے گھر کا سردار بن گیا ہوں اس مسجد شریف عزت بھی ملتی کس وجہ گھر خدا د ج آخیا سارے گھر خدا دے لیکن گھر دی عزت دا فرق اور تفاوت اللہ دی بارگاہ وہ ہونا نیت دے فرق نہ بانی بنا بنیاد رکھنے والے ان نیت مختلف ہون گیا رب دے, گھر دے مقام عزت مرتبے اوے اوے مختلف ہوں جان گے سمجھ آ رہی نکلی آئی اوہ تعمیر امبے آئے اس کی شان بڑی دوسرے نمبر تے مسجد نبوی تیسرے نمبر تے بیت المقدس ہے ہوں مال دنیا دے اسباب زینت دی وجہ لال سفر نہ کرو توجہ طرح وہ حدیث سفر تر مسجد نال. کیوں کہ جی اگر دسنا پھر مقصود ہے کی کہ کسے مسجد جانا ہے تو اس دن در زینت زیب شنگار نقش و نگار فنون لطیفہ آلہ تعمیر ویخ نہ جاؤ کیوں اس اللہ تعالی جلا مجد ہول دی بے ادبی کہ تو اللہ دی نسبت عبادت گاہ وردی کی وجہ نہیں جا رہے ہیں تو دنیا کے مال ویخن چلے اگر جانے تو اللہ دی نسبت ویکھ کے جا ہوں اللہ دی نسبت سب تو زیادہ آلہ نسبت کبھی مضبوط نسبت وہ ان مسجداتی ہے جنہوں مسجدوں اللہ دے نبیاں بنایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ نار ہے نارے چلانا کمرہ مستی فضل چشتی صحیح شانے بیت المقدس سمجھ نہیں تو مساجد دی نیت کرو اللہ کی نسبت سے سی, سی, سی, سی, سی. اللہ تعالی کی نسبت اتے مضبوط ہونی ہے جب نیت آلہ ہونی نیت آلہ نبی لہذا نبیا علی مسجد دی نیت کرو زیارت دی سفر کرنا ہے ادھر کرو ہوں یہ حکم دسدہ پیا کہ حکمت میں ہو یہ ہوئی ہے کہ برکت والی ذات جب بھی رب دا گھر تعمیر کرے وہ قابل زیارت ہے ماہر اس وجہ نار اس وجہ کہ اس, اس دی نسبت اللہ تعالی دے نار یا کیوں کہ کی جس ذات نے بنایا اس ذات دی نیت آلہ ہے نیت آلہ بنی ہے دل خال سوڑ تو جو دا دل اللہ واسطے زیادہ خالص ہے جیدہ جنہ زیادہ خالص ہے نسبت کوی ہے جن نسبت کوی ہے جیڑی مسجد جیڑا گھر خدا دا تعمیر کرنا اس برکت بھی زیادہ ہونی ہے جب برکت زیادہ ہونی ہے تو اوتھی بھی نماز آپ فضیلت رکھے گی توجہ نہیں فرمائی اصل برکت والی ذات رب دیئے نا تبارک اللہ رب العالمین سب برکت سب عزت سب خیر ہوں خیر کن لبنی جن نسبت قائم کرنی نسبت کہ قائم ہونی ہے وہ ایمان تو محبت قائم ہے محبت ایمان ہوتے ہو نے دل لس. جنا دل خالص ہونی محبت زیادہ ہر محبت جمع جمع ود بھی جاوے گی اوے اوے نسبت ودی جانی نسبت ودے گی تو برکت وے گی جب برکت ودے ود گی, ود گی تو ہوں جڑی اس ذات یعنی اس مبارک شخص دے نام نسبت آدی جاوے گی او وہ برکت ود دی جائے گی ادھر آئی نبی چی یعنی ادھر آئی بندے بیش، بندے بیش آئی مسجد کدی پتھر چی پہاڑ کسی شاید نسبت آیزاں برکت آنی ظاہر ہونی شروع ہو گئی خیر ہونی شروع ہو گئی آئی رب تو آئی بندے بندے تو آگ اللہ دی دوسری مخلوق ہے واسطہ اصل بندہ کھڑا ہے ذہن چ رکھیں ذرا یہ واسطہ بندہ کیوں ہے آہا انب ن لمانت الماوت ود ول جب نل وشفک نل ہل انسان ان کا نلو اللہ ہوئے یا سجنا <تصحان> اللہ تعالی امانت عشق محبت شریعت کا بار حکم دا بار امانت اپنی آسمان زمین پہاڑا نو دتی پیش فرمائی کیا مطلب ہے جو اٹھان دے ہو تو مر لی, نہ اٹھا درضی نہ اٹھاؤ تھی مرضی امر نہیں فرمایا حکم نہیں فرمایا حکم ہوں تو انکار نہ کر دے کیوں حکم چ پابندی ہوگی امر نہ نہیں فرمایا عرب نہ پیش فرمایا سب انکار کر گئے ڈر نے مارے ڈر نے مارے انکار کر گئے اپنی کمزوری پہ کمزوری نو سمجھ گیا بھی یہ پہار نہیں چکیا جانا حضرت انسان کھولے کل انفان و ہوگا کمزور ہونے باوجود یہ چک بیٹھا کمزور ہونے کے باوجود اگا بڑنا وی چھال اخبار مار دے انہو کا نہ یہ ہے ظلوم جہول سی پتہ نہیں سی بڑھنا اگوں کی پینے نے اے پھر بچے اولادا ذمہ داریاں سارا کچھ جدو پینا تو ادھر حکمے لگ پتے جانے نے ادھر ویکیا ہی نہیں سٹ ساٹے بار امانت چایا ہر ایک اپنا وقت نبھایا کر قربان فرید سر اپنا ہوں ترا وارا آیا او جناب جی مین قدا نہ بہ بار امانت اس چایا انکار کیتا ہے توجہ ہوں حکم دی وجہ نار انسان نو عزت بھی مل رہی اوہ عزت تو محروم ہو گئے پہاڑ آسمان زمینہ عزت تو محروم ہو گئی ہے تسا حکم دی امانت نہیں چاہی تو انعام تو محروم ہو گئے حضرت انسان تو انام امانت دا بار چاہے اے نہیں ویکے ہی بننا کی جا حضرت انسان اصا تین یہ عزت دیا گے اگر اس امانت دا خیال رکھے نا جی میں این ا پیاز چکی, چکی آخر ویکھی جائے گی اسی طرح قائم رہا اے اسمانو اے, اے پہاڑوں تہانو عزت ہو جے لبڑیے کہ اس امانت چکن والے کی نسبت نہ نارا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحکی نعرہ ہے نعرہ نارے وہ سیلا سادان فضل احمد چشتی سہے کوہ تور دی نسبت عزت لبنی صفا مرواں پہاڑ ضرور جے پر عزت لبنی ہے کسی اے, اے مٹی اے زمین عزت لبنی دے کسے نسبت نہ لبنی ہے اپنے آپ تو عزت دل نہیں رہے عزت کا احل ہوں وہ بنے جنہیں ساڑی امانت چکی اس وجہ نال پھر اساں عزت تقسیم کرتے گے خیر تقسیم کرتے گے اللہ ہومان نال جی جی میں امانت کا بار سمبیا ہے اے بار امانت دا دل لالی تعلق رکھ ہے دل لالی تعلق رکھ ہے دل لیچ ایمان ہوندہ ہے دل لیچ عشق ہوندہ ہے دل لیچ محبت ہوندی ہے دل جو میں جو میں صاف ہوندہ ہے اوہ اوہ شوق زوق نال اللہ دی امانت لو قبول فرماندہ ہے یہ رنگ چڑھتا اسے نسبت مبارک امل رنگ آ چیز رنگ آس ہوں آن رحمت آ خیر آن توجہ درا اتوں سمجھ آ گئی اصل رحمت برکت خیرہ بندہ مومن تے اتری مرد کامل تے دتری حضرت پاک رب ربل آل خلیفے دتری اس کی نسبت نال فر کے ہر مومن مسجد بنا والے اللہ دا گھر بنا دے جیوے جیوے اید اید برکت زیادہ آئے گی اوے اوے اللہ دے گھر در نے بنایا ہے وہ برکت آئے گی توجہ نہیں فرمائی لمسجن اسی سک تکوا سونے نبی سروردی مسجد شریف بے مثال مسجد مسجد حرام بے مثال مسجد مسجد اکثا مثال مسجد کیوں اس واسطے بنا من والے آلہ سن انیت مبارک آلہ کیونکہ دے عشق اور محبت اور خلوص آلہ سن اس واسطے جہے رب میں گھر بنائے بنا وہ گھر آلہ نے حدیث شریف ایسے ویل اشارہ ہے او خالی رنگ رو مسجد نہ ویخی والا محمد اور مسجد لا تکبیر نار رسار نار رسار آتے جہاں کے تو سرنگی تو لاما مستقل چیشتی توجہ ہے صحیح ادھر دیکھو بہلی ایک ہے کوئی جنس قیمتی تخلیقی لحاظ لال اللہ نے کوئی جوہری ان رکھ دیتے مسل پتھر ہیرا اللہ تعالیٰ نے پدیشی فتری لہٰذا وہہری انکھے نے وہی وجہ بڑی قیمت ہو گئی لکڑی مان دس ہوئے اچھا جنس کے اعتبار پتھر بڑے بڑے قیمتی پہلے اللہ تعالی نے تخلیقی فطرت کی صلاحیت ان بڑی رکھی اس سے جوہر عنایت رکھن جدی جی بدل بڑے, بڑے بڑے بولنے انہاں دے ہن ہیرہ جیڑا ہے او تھوڑی کی دا لیکن او دے اندر فطرت جوہر اللہ نے رکھیا ہے ایویں نا لیکن او پتھر جدی تے کھلو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرمایا او دے نال نماز پڑھن دا حکم آیا ہے تو ہیرے دے پہاڑ نال نہیں آیا ائدے سارے پتھر نال آیا ہے دے پہاڑ حکم نہیں آیا توجہ نہیں فرمائی معلوم ہوا زیب و زینت نہ زیب و زینت نہ ویخ یہ ویخ مر کے حق کی برکت زینت نو سلام نہیں اس ذات دی رحمت اور برکت ن سلام وہ کتنے آ جب یار پاک بندیاں کی نسبت قائم ہوتی توجہ نہیں فرمائی نے ہوں مسجدوں عزت ملی عزت ملی زیادہ سفر کرو ان دی زیارت کا حکم آیا ہے کم از کم سنت بن گیا ہے تو کیوں آیا ہے اس واسطے کہ اس پاک ذات دے مبارک بندیاں دی برکت فیض اتے ہے اس وجہ ان پاک مسجدوں دی زیارت دا حکم آیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ مطلب یہ نکلیا تیرا دل آخ کہ اے اللہ دا بندہ یہ نیت اور خلوص میرے نالوں بہت اگر وہ مسجد تعمیر کرے اتے جا کے نماز پڑھے گا تو عبادت رب دی ہوے گی برکت زیادہ عبادت تے ساریاں برابر برکات مختلف ہونے توجہ دی فرمائی سبحان اللہ اور کرنا حدیث دے حوالے ن سبحان اللہ اس میں مسجد دی گل ہے اے دسو سنگیو آہ آہ مسجد کلی نماز پڑے کنا سواب لب ہے ایک نماز اگر با پڑھیں بولو ستائیاں دا اے سواب مسجد دی وجہ بنے یا مومنا کی وجہ اللہ، اللہ، ستایا کا سواب کیوں مل گیا ستائیس کے عدد کی حکمت تو میں نہیں جان سکتا کیونکہ یہ محض تعبدی ہے لیکن اتنا ضروریا تیرا دل بھی گواہی دینتا ہے کہ یار جے ہوندی گل مسجد دی اللہ کا گار ہونے کی تو جس کلا گیا وہ اس لیے دا, دا سواب جو لبدا ہے با جماعت پڑھنا این مومن کٹھے ہوئے ہر مومن کے دلچان ہے پیار دی محبت ہے خلوص رل جان گے خلوص ایمان ود جائے گا جدو ودیا برکت ودو ودی. او جار دس بندے مسجد کٹھے ہو جان ایمان وڈا ہو جاوے تو ستایا کا سواب لب جب سارے مومنا دے ایمان کٹھے کرو سی صدیق اکبر کے برابر بنو صدیق اکبر اکمر کروڑا کٹھے کرو ایک چھوٹے تو چھوٹے نبی دے ایمان برابر سارے دے کٹھے کرو سی تو لمبے ایمان کا مقابلہ تکبیر نہیں نارا نارا انسان ناراقی ناراسی چشتی صحیح لو بوزے ایمان و ابھی بکر ما ایمان ناس لا راجہ ایمان و ابھی بکر او کما کال فرمایا اگر ابو بکر کا ایمان تولیا جا نا سارے مومنا ایک پاس اتے, ابو بکر کلہ ایک پاس اتے. ایمان یہ ودنا ایمان ابو بکر دا اے وے اگاں فر ابو بکر سارا جگ ہوئے ابو بکر نار. فر کسے نبی کے ایمان دا مقابلہ نہیں پھر سارے نبیا نال جگ سید ہود لمبیا ایمان دا مقابلہ کوئی نہیں. آئے آئے. توجہ ہے تو ہوں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد اس مسجد دی شان کا اللہ دی شان ان پیاروں دال اور جڑے پیارے ان بنا والے سن مسجد اقصا دی شان بنا د نسبت ربھی ربو بھی دی نسبت رب سونے ہر گھر لیکنسبت کمی بھی ہوئی آلہ بھی ہودلا بھی ہوتی تگڑی بھی ہوی بھی ہوگی ایمان ہوے گا اوے اوے دی نسبت ہوے گی دی نسبت ہوے گی اوے اوے دی برکت رحمت آئے گی ہوں ایک حکم ہو گیا ایک حکمت آ گئی حکمت کی آئی حکم کے آیا مسلوں کی زیارت کرو حکمت کی میرے پاک بندے خاص مقرب بندیا نسبت والا گرو کی مطلب انہوں نے خلوص ان کے درد ان کے عشق اندر پیار ان محبت دی وجہ لال دی نسبت مائت آلہ ہو گئی ہے زارت کر کرو ہر حکم تور حکمت یہ لبھی کہ برکت سباب کیوں پہ زیادہ لب ایمان تے محبت کے مضبوطی وجہ لال جی لگے گا حکمت چلا بھی لبے گا اس جگہ جا کے اللہ کی عبادت کرے گا سوا وقت جائے گا توجہ نہیں فرمائی ہوں اتے دو نظریے پیش کر لگا ایک کسی مخصوص برکت والی جگہ دے کسے عبادت کرن دا حکم آئے میں مقام ابراہیم تو نفل پڑن دا. اے حکم آیا ہوں نظریے بن گئے اس گل غور کرنا بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ یہ دو گلا ایک نظریہ آئے اس مبارک اس مبارک چیز یا جگہ پر جو عبادت کرنے کا حکم آیا اس حکم کی وجہ سے یہ جگہ یا چیز مبارک بن گئی ایک ہے یہ چیز مبارک تھی اور اس کی وجہ سے حکم آیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تے سانو پتہ ہے صفا مروہ تے توڑن دا حکم آیا کھڑا ہے مقام ابراہیم دو نماز دا حکم آیا کھڑا ہے زم زم شریف نٹ ڈٹ کے رج رج کے پیو دا حکم آیا کھڑا ہے یہ تو پتا ساریا نو ہر گلا دو یہ حکم آیا ہے اس حکم نے اس کو بابرکت بنا دیا اس کی برکت کی وجہ سے حکم آیا اتو ہی دو مذہب بن گئے توجہ نہیں فرمائی اتو دو مذہب بن گئے ایک مذہب نے آخیا یہ حکم آیا ایک برکت والی بنی دوسرے مذہب نے کہا نہیں غور کرو تو یہ با برکت تھی اس بنا پر یہاں پر مخصوص عبادت کرنے کا حکم آیا سبحان اللہ کیا مطلب ایک نے کہا عطا ہے عظمت اور آتا برکت کے لیے حکم آیا ایک نے کہا نہیں آتا عظمت اور برکت ہو چکی تھی اظہار عزت اور عظمت اور برکت کے لیے حکم آیا توجہ نہیں فرمائی نے یار سو لا ہاتھ چار یار توجہ ہے سونا بڑا فرق ہے دو گلیں میں کہنا اے درخت کے نال کھلو کے دو نفل پڑ ایک میرے آخر دی وجہ درخت عزت بن گیا ایک کیا کہ میری نظر درخت عزت والا ہے میں اس کی عزت ظاہر کرنے اس بندے آ کے نفل پڑ تاکہ یہ پتا لگ جائے کہ یہ خصوصیت حاصل ہے کو شان عزمت حاصل ہے دو مذہب نے ہوں ان سچا کہڑا اس گل قرآن تے او حج دے احکام کے افال ویخنے جی مسجد کی زیارت کی گل آئی وہ پہلو سمجھا بیٹھا آدم علیہ سلادوں تسلیم نے اللہ کے حکم سے بنائی تو حکم ہوا طواف کرو ہوں طواف دے حکم نال عزت والی بنی یا عزت والی ہے سی طواف حکم نے عزت ظاہر کر دتا ہے پرانے مجید فی آیات بینات مقام ابراہیم دوسرے مقام میں فرماندہ مقام ابراہی مسلح مقام ابراہیم مسلا بڑا لو مقام ابراہیم او مبارک پتھر جس مبارک پتھر دے حضرت ابراہیم کھلوتے نے پھیر پھر کے کابا شریف تعمیر فرماندے رہے ہیں وہ قدموں مبارک نشان وہ مبارک پتھر مبارک توجہ بتا خو مومی ابراہیم مسلا مقام ابراہیم ابراہیم کے کھلو آئی تھان مسلا بنا لو ات نماز ادا کرو ہوں دو گلا سامنے لیا ہر گل سامنے لایا اللہ نے فرمایا اے نو مسلح بنا لو اے یہ وجہ مقام ابراہیم نو عزت اور برکت ملی ایک وے اس پتھر مبارک نو عزت کسی ہوسبت نہ لبی ہے اس نسبت نو ظاہر کرن کی خاطر اس برکت عزت ظاہر کرن کی خاطر یہ اللہ نے حکم فرمایا اگر نہ حکم آؤں عزت کا پتا نہیں لگنا مذہبی حوالے پیش کرنا سونے حضرت عمر پاک فریا مقام براہیم کو فرمایا اے عمر اے مقام میں حضرت عمر میں نے میرے دل دے اندر خیال اٹھا کاش اللہ تعالیٰ اٹھے نماز پڑھنے کا حکم دے چھ دو خرماندہ میرے دل خیال آیا چھ تو بعد وہی آئیے نر تکبیر نر رسالت نے تفتیف نے روسیا حضرت علامہ مولانا مفتی فضلہ متشٹی صاحب توجہ ہے ہوں حضرت امر خیال آیا کیوں عمر دا دل سنی دل سی ہال حکم نہیں آیا پر جان دیکھو جدو سونے نبی دشے ابراہیم کی نسبت والا پتھر اس مبارک قدموں کا پتھر نسبت رکھنے والے مبارک قدم آم پتھر نہیں حلرت یہ خواہش اٹھی اتنے نماز پڑھیے کیوں نماز پڑھیے عبادت رب بھی کروں گے برکت نہ عبادت رب بھی ہے بر برکت اس مبارک تھا حاصل کرانے راجدان نے ہر توجہ رکھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پتھر کھلو کے کسے پتھر کھلو کے نماز پڑھ لو یہ جڑے لفظ کھڑے نے مقام ابراہیم ابراہیم دے کھلون والی جگہ یہ کیوں رب نے فرمایا ہے مقام ابراہیم دے لفظوں دا اضافہ پہ دس دے اس پتھر ن شانت ہوسوں لبی ہے عزت ہوسوں لبھی ہے اصا لب اس عزت رو ظاہر کرن کی خاطر حکم دے دیتا کی مبارک قدم حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے, لگ دے اور توجہ دوسری گل یہ اللہ تعالی نے اس پتھر اپنے مبارک پیارے خلیل نسبت نظاہر کرنے نشانی قائم رکھ کی قدم مبارک کا نشان بنیا بچ گیا ہے مو مویا ہے، پتھر نرم ہو گیا ہے بچ پیر لگ گئے نے تا کر کے کئی لوگ ندی پاک دی تصدیق بہانے سجا لال کرتے سن پیر آ کے ملا سن جدو پیر ملا سر درو حضرت ابراہیم دے پیر دا نقشہ ادھر محمد عربی دے پیر دا نقشہ ملتا سا متا لگتا سی اولادار خاص توجہ ہے نا ادھر پتھر چ نشان لگا ادھرو نشان ادھر لفظ قران دے مقام ابراہیم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے اتے نمال پڑھو ہوں آپ سمجھنے والا سمجھ جانتا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ یہ جو گالے این لمی ہو گئی یہ راس ہے وہ سمجھ والا سمجھ جی خالی پتھر کی گل نہیں اتے اس پتھر کی گل ہے جنوبی یار کے قدموں نسبت ہو گئی ہے جی پتھر دی شکل وینے آسبت ظاہر کر دیے جی اللہ دا قرآن پڑھنے آسبت ظاہر کر دیے پتا پہ لگ تو پھر حضرت عمر دی لگتا دو تا نسبت ظاہر پہ کر دیے پھر محمد کریم پڑ کے ادھر لے جا تو وہ بھی اسی گل ظاہر پتا چلے ایک حکم آیا ہے نماز پڑھنے کا ایک حکمت ہے اور حکمت پہ غور کیا ہے حکم کیوں آیا ہے تو اسی لیے آیا کہ یہ نسبت والا ہے معلوم ہو یار عزت شان پہلو لبی حکم نے نے تقیر نے رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت پیر مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی گوروی صاحب توجہ ہے دوسرے پاس سے چل جائے او سفا مروا پہاڑی رب وال شریف مولا دے سونے پہاڑ بڑے پڑے قیمتی پتہ نہیں کتھے کتھے پے سن تبجو نہیں فرمائی اتے فرما جاؤ انارتیں کرو تو آ جاؤ چلو اتے کوئی قیمتی پتھر پہ ہو اپنی مندری لوری مندریاں ٹھمکا کے ویخا رہا یارت کر کے جناب جی دل دیا شانہ لب جان گیا یہ سفا مرو شعائر اللہ اے رب دیا نشانیاں نے اللہ دیا کیوں نشانیا نے باقی پہاڑ کو <سؤال> اور... کوئی حکم جب حکم تور کرنے حکم آیا جن پھر اس حکم دی حکمت جائے گا تو پھر کوئی نسبت لب پائے گی پھر سنیا کا مطلب کھلوتا ہونا اتیا باہیا کر کے پھر تینوں سدا ہونا چلا کدھر گمراہ کنے پوچھنا سی پہاڑیاں سفا ایڈیاں بلاوا پہاڑ پڑے ان کا رب سونے کدی نہیں آخیا کیوں پہ تبجو کر ہوں اتے پھر جا دا حکم ہے گور کرنا یہ نہیں آیا خالی ویس کے آ جاؤ نہ اتے پجنا کیوں بھائی دوڑ کے ہوئے او شوہر سی مقام ابراہیم آلہ اسی پا گئے ست چکر مار کدی سفا دے سفا تو مروا دے تو کیوں پہ چکر مارتی ویختی ہے کہڑے پاس پانی ہے کوئی بندہ متبانی لے کے آئے بچہ بہتر بچہ اللہ دے نبی اللہ پانی دی, دی تلاش نبی گھر والی دی گھر والی پید ادھر کدی ادھر کہ مبارک قدمہ مبارک کم دی وجہ نہ مولا سونے نے فرما دیتا ہے وہ بھی رب دیا نشانیاں کیوں آخ اللہ دا نشان ہے وہی رب دی نشانی ہے او ساری رب دی نشانی ہے پر اللہ دا نشان اللہ والا ہے نشانی دے نشان تو فرق ہے وہ جو نشانی ہوگی ات رب یاد آئے گا نشان کول جائے گا رب مل جائے گا رب پریش ملا اللہ بیڑنی پی ہے تسا بھی دوڑو یا مولا کریم ساڈے کول پانی پانی لبن دی لوڑ کوئی نہیں اسان کیوں دے دوڑی سی پانی دی خاطر او پانی دی لوڑ کوئی نہیں اسان کیوں دے ساڈے جاب یہ حکمت بھاوے پانی ہے چاہے پانی دی لوڑ بھاوے کوئی نہیں مگر اصل حکمت دے تیزر کرنا ایتھے اتے جن کا حکم آئے پہاڑیاں کی وجہ نال نہیں آیا پہاڑی کے لگے قدم کی وجہ نال doesn't it? چشتی صاحب پیرو مرشد خواجہ محمد شفی چشتی صاحب پاس بانے مسل کے رضا توجہ آئے؟ حضرت امیر عمر نے جدو حضرت سو تو فرمایا مدد چومنا نے شہلور نیک چومیا پتہ تو تہا پتھر ہے تڑا نفع نقصان دے سکنا میں نے ہزور نیک اس واسطے تین پیچھوں منا توجہ ہے نا اور گئے نسبت توجہ ہے سجنا اور سننی مذہب دی گل سن مقام ابراہیم یا حضر اسود کو چومنا یہ سب کسی کو آسان لگے گا لیکن ممبر رسول کو چومنا اے تھان آن کے پتہ لگے گا اور دو نظری آلیا ایک جڑا وہ صحابی خیال آڑا دیا آ چومنا چومنا انہیں آخنا اتو بھی برکت لوا کیوں کہ وہ برکت والا تھا تو نماز کا حکم آیا وہ اللہ دے خلیل دے قدم لگ گئے کعبہ بنا دیا رب دا کم خلیل پیا کر دائے تو نسبت مبارک قائم ہو گئی تے مصطفی کریم جیڑے ممبر تو بیٹھنوا اپنا کام کر دے سان یہ نونا چھمہ تا کر کے صحابہ اونوی چھم دے سان صحابہ اکرام اونوی چھم دے سان تو جڑے۔ کوئی کچاوے نو چوم دیں کو کچاوے دے اگے ہاتھ بن خلوزت خلود تازیم کر دی اور اس تازیم درا اس تازیم نو شرک نہیں سمجھنا کیوں؟ کہ یہاں پر اگرچہ حکم نہیں آیا ممبر رسول کے ساتھ دو نفل پڑو حکم نہیں آیا حکمت تے آئی کھڑی حکم نہیں آیا ارے بھائی حکم کیوں نہیں آیا اس دے وچ راز نے حکم اس واسطے ایک راز سمجھا اوندا ہے کہ اوتھے حکم آیا ہے حکم آیا ہے واتخذو من مقام ابراہیم مصلی حکم کے خلاف کرو گے حکم پورا نہ کرو گے تے مریچن دا خطرہ ہے مری دا اے سن رحمت للعالمین انہاں کیا ثواب مل جائے گا مریچن دا خطرہ نہیں اونلا تھے حکم کا دیا اس ذات نے آخیا اتنے حکم نہیں دیا گا پر حکمت ویخ کے تو آپ برکت حاصل کر لو حکمت برکت حاصل کر لی حکم نہیں دے اور دوسری گل کہ حکم ہے دلیل کو دلیل کافی آن ہر تھان سے دلیل ہی اتار دے رہی گری لکی کافی ہے کہ ہر تھان کے حکم دا روحان سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی like اللہ. اللہ اور سنی مذہب پا گیا برکت رحمت لین خالی او جگہ نہیں وہ دلیل ہوں جی پاک نسبت ہوے گی اصا اتوں ہی برکت لوا گے یہ سنی بھاوے حکم نہیں آیا پر حکمت آ گئی ہے لہذا جتھے بابا فرید رب رب کرے گا سڈے واسطے وہ بھی برقی تھوڑی تھا میری سرکار آسان دجاو تبجو دتا پاک د آستانے دجاو تقریباً تین کلے دور بابے فرید سکار کی بیٹھک ان ٹھبا بابا, بابا فرید دا آپ بیٹھ دے سن اگے نہیں سڑ جانے کسی پوچھے آدر کیوں نہیں جانے فرما سن فرشتیاں کی بھیڑ بڑی نے رحمتہ کی نشانی بن کے آئے کھڑے نے پتہ لگ جاوے برگدار رحمتہ خالی مقام ابراہیم جنہاں ابراہیم خلیل ورگیا دے قدم دی خدمت کی ہوا چلے ہوں اگلی گل یہ سنیا کا کی رائے بن جبی جسمت نبیا خاطم برکت یہ برکت نسبت والی چیزاں نے وفاد پا جان پاکاں دے جسم ہمیشہ برکتاں والے ہوں برکتاں دن بعد دن ود دیاں نے گٹ دیا نے کیوں نے لائ شکر تم لا اگر شکر ادا کرو گے میں بڑھاوا گا اگر تم شکری کرو گے پھر میرا عذاب سخت ہے میں آزاد دا نعمت کھو لوا گا ہر میں پوچھنا وا اللہ دے نبی شکر والے ہوں نے وفاد بعد ودے کیوں نہ ادھر سونے یوسف دی گل سن نو گل سیدنا ادرا یوسف لام پہ آپا جی حضرت یعقوب پیغمبر وصال ہوا آپ کا مشرچ دفن ہوئے نشام اپنے پتر یوسف ن فرمایا تھی پترا جب میرا وسال ہو گئے مینو اپنے آبا جی کے قدمہ برکت دفنا بھی برقت موسا علیہ السلام دی جان قبض کرتے آ گیا مل کل موت کریم آپ فرما دیں یار گل سن مینو اپنے بزرگاں دے قبرستان دے نیڑے نیڑے نیڑے اگر, اگر بخاری جنا مینو نیڑے نہیں ہو چلو ہو لو فرمایا ایسا ہو بٹا چکیا اینڈ چٹیا فرمایا ایڑے ہو سونے نبی نے فرمایا میں رتہ ٹبا دا رتا ٹا دل قیب الحمد رتا ٹا ریت کا قبر حضرت اگر میں برکت ختم ہو گئی تو نبی کیوں پہ ترستا کہڑی شہ ل پہ ترستا ہوں حضرت یوسف کی گل سن خود یوسف پاکی یوسف قربان جاوا جدو وفات دا وقت آئے آپ نے بھی ابا جیوا کو بسیعت فرمائی میم اپنے پیو دن قبرستان شام دفنایا جی. وفات دفنی چنا شام جے جسلے وصال ہو گیا ہے مصری لوگ آپس لڑ پہ آکے اص لے اپنے محلے آ کے اصا لے جانے جان دے سن یہ مبارک جس میں جسمے بے واسطے حکم نہیں آیا پر حکمت دے دے دے آخر نبی یوسف دی سنگت دران آرے نے آگڑے تو بعد فیصلہ ہوا ایج جی پہ دفن کرو پر کتا سارے ہی لیا اکھے دریا نیل او فلا نے ٹبے چویا مارو او دے بے چاپ کا مر مرد پترا سندوک بنا کے رکھ لو دریا کا پانی اتوں گزرے گا سارا پانی برکت آپ کا جسم شریف سندوک دریائے نیل درچ دفنایا گیا بلرگا لکھا چار سو سال تک آپ کا سندوک مبارک دریائے نیل اجرا چارے پاس برکت پی گئی خوشحالی اللہ, اللہ. دریاد دا دا سارا پانی نہیں لنگ سکتا اتو لنگ والے پانی, پانی لگا اس پانی پانی لگا اس پانی ہر بابے توجو بابے فرید سرکار دن نلکا لگا ہوتا ہزیری کا نلکا لگا یا ہاؤز ہوے اس ہاؤس کے پانی چاقنا برکت کوئی نہیں توجہ اتے دریا چی کڑی پورا دریا ہوا کڑا اتنے آلے نلکے نو بروتے نے توجہ نہیں برما ہر وسیع البری کرنی سی چار سو سال دو بعد جب حضرت سام موسا کلیم سلام فرن کرا کے مصر جان لگے نے رستہ گم گیا ہے پتہ نہیں لگتا کہڑے پاس جان آپ پریشان ہوئے بدعارد کیتی حضور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی وسیعت فرمای سی میں نو مصر دلتوں لے جانا ہے ملک شام اتھے دفنانے حضور ان مسلائے ہوئی یہ کہ جنہ چروادہ پورا نہیں ہونا انہ چرانی لبنا اچھا وہ پتا کہ میں لگے گا کتھے دفنائے نہیں ایک بی بی مائی آئی ہا ہا لوگا آکھیا حضورو بڈڑی مائی اے اونوں آکھیا پچھیا جاویں اونوں پتہ اونے بی بی مائی دیا ہے مینوں پتہ ہے لیکن شرطاں دو نے ایک حضرت موسی نے عرض کیتے حضور میرے نال وعدہ میں جدوں بڈڑی ہوں پھر جوان ہو جاواں تے جدوں موت آوے جنت تو اڑے نال لبے محدث البانی،, محدث البانی محدث البانی مذہب غیر کا محدث البانی سلسلہ سہی ہے جس روایت صحیح لکھا مائی حضور دسا گے لیکن جنت نال لینی حضرت ذرا رکن لگے اللہ تعالی وئی آئی فرمایا ہاں کر دو تھی <تصح> اس مقام نبی نے فرمایا بڈی نال بھی گئے گزرے ہو مطلب اور نبی نو کوئی حاجت پیش آئی تو انہیں شرتی یہ چیچا رکھی اپنے نبی شرط نہیں رکھ سکتے اتنا دسا گے جی نہ جنت رکھوائی غرد جسم شریف آپ کا دے پتھر صندوق سندوک چھ کے لکڑ دے صندوق چ رکھا گیا اور جسے وہ بی بی پاک نے دسیا سنا تو وعدہ آپ نے فرمایا ہاں انہیں آخیا ہزور ادھر میں دسا ادھر لوی ہو جا جوان ہو جاو کتاب لکھا ادھر بیبی بی ہے نال ہی جوان ہو گیا ربان ہوئے چٹ پٹ سدکے جا مان درسنگیا نبی دا جسم وصال تو بعد بنیا برکت آ نبی ولی زندہ رہ کے برکت سبحان اللہ خیر خیر جب دربار بن جاتی وہ بھی تھان ہوئی مذہب سننی کہ نہیں میں گل کر لگا تر تبجو گل سمجھا نے پھر سفا مروا لوٹن لگے اللہ تعالی حکم فرمایا یہ دسو جب شیتان بہن رب ا جتھے شیطان شیتان ہے اللہ تعالی اس بان کیوں نہیں فرمایا اتنے نفل پڑو یہ مطلب منوس ہے تھان منہس تو دی حکمت نے کہویں گوارا کرنا ہے کہ منہوس تھانے آ کے شابش تو تو جی ہوا با برکت جگہ سجنا کے نام نسبت ہو جائے فر اس جگہ شیطان شتان بھی نسبت ہوا برکت تا بھی اے صفات سفات مروہ پہاڑیاں نسبت بی, بی پاک دے مبارک قدم ہو گئی اللہ دے دین ہو گئی ہن سفا ات اصاف بت تے مروہ تے نائلا اے بڑھی دی شکل دا اے بندے دی شکل دی اے بوت پوجھ دے رہنے اگلے نبی پاک نے ایتو آنے کڈے اسی جگہ تے بوت پوجی تے نشبت دی برکت پھر بھی قائم بت پیچن تو بعد اللہ تعالی منع نہیں اتنے بت پوجے گئے نے ہون نہ خود کابا اللہ تر سو ساٹھ پائے سنیا کش کے باوجود ہو قائم نے اتوجو اگر کوئی بے وقوف نبیا بلیا دے دربار سے بے وقفی کر کے کوئی غلط کام کر بھی گے کے سجنا ادے غلط کام نو نہ سنت وے برکت پیارے تقریر نر سال تحقیر نر غوثیہ نائ حیدری کتنا سچا مزہ بھی بولتے نہیں یہ دینا مثال توجہ اگ گرم ہوں اگ اگ دی طبیعت ساڑنا ٹھیک ہے اگ دی طبیعت اگ تتی حکم آیا بچو اور سچی دسیا نے یہ جڑا حکم آیا آگ سے بچو اس حکم نے اگ ہے یا اگ ہون دی وجہ بچڑ دا حکم آیا برف ٹھنڈی یہ تو ٹھنڈک دی تھی ای جڑا یہ ٹھنڈک لو اس حکم نال ٹھنڈی ہوئی ہے یا ٹھنڈی ہے سی تو یہ دسیا حکیم حضرات بیٹھے نے جڑی بوٹیاں جڑی ہو حکیم کی کردہ ان جدو آخ دمال کر اس لیے اثر پیدا ہو جسر پیدا سی تو ایسے صرف دس کہ اے دے اے اثر ہے وہ نمک استعمال کرمال کروڑی ہو گئی ہے یا نیم کوڑی سی حکیم حکم دیتا ہے؟ اصول فقہ دے اس فکا کے کلام والے حسن کبو اقلی ہونے کا مسئلہ ادھر اگ تی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نکھل ہے ارشاد ہوں ابراہیم وہ اگے ٹھنڈی ہو جن کتی سی اے حکم نہ ٹھنڈی ہو جا تحنا سی کہ نہیں؟ مطلب دا, دا مطلب رب نے جب فرمایا ٹنڈی ہو جا تن اے دا مطلب تتی پہلو کسی بد فلسفی کا بحث مناظرہ ہو گیا شیخ اکبر سے آخیا یہ جڑے طبیعت والے نے کہ ہر شاید طبیعت کے لحاظ سے جو اپنا مزاج رکھتی ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اتنے آوجلے کا انکار ہوتا تو اتنے آوجلے کا انکار ہوں سڈا یہ مزہ بیا سجنا سڈا یہ مزہ بیا قدرت نے جو طبیعت مزاج بنایا ہر چیز کا دے رکھا انہیں لیکن چلو چاہے گا جس اپنے امرگ رکھا سو جس چاہے گا اپنے امریک بدل لو اگ ل بنایا سو حکمال چاہے تو اگ ٹھنڈی ہو جائے پانی ٹھنڈا بنایا سو وہ اگ واگو ساڑے اگ پانی واگو سی نے کر سکتا یہ شان ہے شیخ اکبر آئی گل وہ جہی اگ سا تو اگ اپنے آپ تتی ہو تو بدل سکتی نہیں اتے مراد آ نمرود گسے اگ اللہ نے فرمایا وہ ٹھنڈی ہو جائے گا آج گیا گسا آپ کا گیا آپ نے فرمایا وہ اگ حقیقی اگ نہیں سی وہ گسے کی اگ سے انہیں آیا آپ نے فرمایا چڑھ یار یہ گل ہوئی تس زمانے سامنے کی بل بلتی ہے کہ اگ آپ نے فرمایا جی یہ e, ہوئی میں ٹھنڈی کر دیا انہیں آخیا ہوئی کہ تک گلے کرنے والی انہیں آخیا ہن وی فرمایا ہاتھ ہاتھ پانگ آئے کے میری ٹولی نہ سڑے دے آخلی کچھ لگا سی نہ اپنے ہاتھی چوک لے اپنی چھوڑی چوک سٹی اللہ محمد اتے رب دا حکم آیا ٹھنڈی ہو گئی اتنے نہیں ہو سکتی ایویں بدلتا رہنا قرآن توجہ نہیں فرمائی یہو جی اقل تو اللہ بنا دے لگی مثال دیتی اس طرح سمجھ برکت والی چیزاں ہوں نے اللہ کا حکم آ اللہ دے فقیر لوگ تاں اتفاق کر گئے اقلے ہوں دکمت یہاں تو بندہ ہٹ ہے. حکمت دی بجائے لانت مبتلا ہو جائے حکمت والے لوگ جو اتفاق کر بیٹھے نے حج کرن حج کا سلاد لبنا پیارے فکیر مرشل کر بیٹھے وہ اسی راز نو پہنچ گئے وہ جہے کھلو کے جڑے قدم والے پتھر کھلو کے نفل پڑیے تو برکت ود جے انہوں نے قدم کی خدمت لب جائے تو پھر کی لبھے گا باؤ فرمانا ایک کل میرا ششی راج کے پی و سونا کریم یہ حکم کیوں آیا ہے؟ راج کے پی من حکم کیوں آیا بخیا پار پار کے پیو و سونا ٹھنڈیا بوتل اس پانی ود ود پہ ایک بوتل جی راج جانا ہے سونا بخیا ضرور پڑھیا جو مرد پی شا بچوں پر سونا کیوں پیوا پانی پلاو مقصد نہیں پچھوں گرا ایک ہوسبت چیتے کرا یہ ایویں بہان نہیں وجہ اتوں آگے جب دقدا ہو کے پیوگا نو ست شری لائے سونے بی سلام پاک لب لب کے ادرو پانی آئی کو نہیں لبی بچا جڈیاں پیا ماردہ اتو ہی چشمہ نکلتا میں oh. دے سہی میرے راہ میرے حکم میرے ابراہیم نے اپنی گھر والے پتر غیر زرعن جیڑی وادی بالکل سنجی ہے بالکل سنجی اجاڑیا اتے چھڈیا میرے حکم واسطے چڈیا ہوں اصا یاد دی انزہ اچھا دسو اج ہر سال فرض ہے یا ایک اے دے تے بار ای گور نماز پانچ وقت آئی کھڑی روزہ ہر سال آیا وہ بھی پورا مہینہ رکھنا پی جدونی آئیے سال چک چیتا سال زندگی تین چیتا آ جائے بتھیرا یاران ساڈیا کی نسبت کا رال سمجھ دلیل بارا ویخا پھر جب بھی نسبت لبھی فیل پہ جائے تا کر کے بزرگاں کیا پی رے پیری تربیت ایک ہوتا ہے تبر تبرک لاکھوں بنا لو تبرک تربیت جن نے رب دہ چلا وہ ہونا ایک, ایک جیوے خدا ایک کے خدائی کا بڈی کا بندہ ایک پوک رب چلا مرشد بھی برکت لستے وہ چاچے نو سب اب اپنا دادے بھی ابا کہہ لگ سہرے نو ابا کہہ لگ سمجھ نہیں لگی ورنہ کوئی معلوم ہوا واقعی اے مذہب ایسا عجیب مذہب ہے کہ اللہ دے حکم دی حکمت تے غور چا کرونا ہر حکمت اپنی تھان تے کھلو کے دسے دی کہ فکیر والا مذہب سچا ہے تے یہ میں اس اپنے بیان چ جناب تک پہنچانا سی قدرت والا قبول جا فرماوے تو او احسان ہو رہا ہے عظیم ہونا الحمد للہ میں آپ خصوصی لبتا پھر نہ کوئی لب خصوصی والا سونا وہ اللہ فو مور